وعي علي کا اصحاب کا یا نور الله ہمت علی نور مجسم شاہ آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقان رحمت نشان ہے جو کوئی ایک مرتبہ تبارک و تعالی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ میچے <تصفح> اور پیارے اسلام بھائی آج کی نماز تراوی میں پارہ اٹھارہ نصف آخر اور انیسویں پارے کے تین پاؤ اٹھارہویں پارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی پیاری ویسی تو ہر صورت ہی پیاری ہے لیکن یہ صورت اپنے مضامین کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل بالخصوص معاشرتی موضوعات اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ایک مسلمان کی زندگی معاشرتی طور پر کیسی ہونی چاہیے اس کا بیان اس صورت مبارکہ میں کیا گیا پردے سے متعلق احکامات عورتوں سے متعلق احکامات گھر میں آنے جانے سے متعلق احکامات اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے اور یہ وہ صورت ہے کہ علماء کرام نے بالخصوص عورتوں کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے اور اس کی تفسیر پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے بہت ہی اہم موضوعات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس سورہ مبارکہ سے کچھ آیات کا ترجمہ اور آج پیش کی جائے گی اللہ تبارک و ارشاد فرماتا ہے یا کنز ایمان اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا اللہ تبارک وطہ نے قرآن مجید فرقان حمید سے متعدد مقامات پر شیطان کی پیروی سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا اور مختلف انداز پر مختلف الفاظ کے ساتھ شیطان کی پیروی کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ شیطان کی پیروی مت کرو کیونکہ وہ تو بے حیات کی اور بری باتوں ہی کی تعلیم دیتا ہے بتاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر عمل میں قرآن و سنت کی پیروی کو لازم پکڑیں اور جو بھی شاع قرآن و سورت خلاف ہے دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اس پر عمل کرنا یہ گویا کہ شیطان کی پیروی کرنا ہے اور شیطان کبھی بھی اچھی بات کی تعلیم نہیں کرتا حکم نہیں دیتا وہ تو ہمیشہ بری بات ہی کا حکم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں جو ایک معاشرتی اور مسلمان کی نجی زندگی کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے اس میں بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اہم حکم جو بیان کیا گیا وہ کسی کے گھر میں آنے جانے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت اور اس سے کتنا واسطہ پڑتا رہتا ہے ہر آکل اور زیش اور سمجھتا ہے اور جو آیات کریمہ ابھی تلاوت کی جائیں گی اور اس میں جو ایک معاشرتی طور پر ہمیں بیان کیا گیا اس میں غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کتنا مکمل ترین مذہب ہے کہ اس میں ہر طرح کے احکامات کو بیان کیا گیا یہاں تک کہ گھروں میں آنے جانے کے احوال اور اس کے احکامات کو بھی بیان کیا گیا اور یہ اسلام کا حسن ہے اسلام کی خوبی ہے کہ دین اسلام کا ماننے والا نہ تو خود بے حیائی میں پڑھتا ہے اور نہ ہی کسی کے بے حیائی میں پڑھنے کا سبب بنتا ہے اور جب حیا ہوگی معاشرے میں تو پھر انشاء اللہ زوجل بہت ساری برائیوں سے حفاظت رہے گی کیونکہ بے حیائی بے پردگی یہ بہت سارے گناہوں کا پیش خیمہ اور بہت سارے فسادات کی بنیاد ہوا کرتا ہے چنانچہ بڑی توجہ کے ساتھ ان آیاتِ کریمہ کو سمات کیجئے اور غور کیجئے کہ ہمارا پیارا رب عز و ہمیں کیا احکامات اشارت فرماتا ہے چنانچہ اشارت فرمایا یا ایوہ اللہین آمنو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعنسو وتسلیمو علی اہلیہا ترجمہ کمزل ایمان اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو لم خم لاہکم ترکرون ترجمہ کمزول ایمان یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو تو کتنا واضح حکم ہمیں بتایا گیا کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو جب تک اس سے اجازت طلب نہ کر لی جائے اس کو سلام نہ کر لیا جائے اپنی آمد کی اطلاع نہ دے دی جائے تو اس کے گھر میں داخل ہونا منع ہے اور اس میں کس قدر حکمت پوشیدہ ہیں کہ اچانک گھر میں داخل ہو جانا اس کو اطلاع نہ ہونا وہ کسی کام میں مصروف ہے کسی ایسے حال میں ہے کہ جس حال کا ظاہر کرنا اس کے لیے کسی کے لیے ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھتا بعض اوقات انسان گھر میں ریلیکس کر رہا ہوتا ہے اپنے کسی ذاتی کام میں مصروف ہوتا ہے کس حال میں ہے آنے والے کو خبر نہیں اگر اس طرح ہر ایک, ہر ایک کے گھر کے اندر گستا چلا جائے جب چاہ دل کیا چلے گئے دروازہ کھلا پایا اندر داخل ہو گئے جھانک تانگ کی تو اس سے بہت ساری معاشرتی برائیاں جنم لے سکتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کتنے پیارے انداز پر ہمیں بتا دیا کہ جب تک اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو تو کسی اور کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے اس کے ذمن میں علماء کرام نے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے ہیں ان میں سے چند آداب یہ ہیں اول تو یہ کہ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہونے سے بے پردگی کا اندیشہ ہے تو پھر آداب میں سے ہے کہ وہ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہو کیونکہ اگر آپ بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور پردہ پردہ وغیرہ نہیں ہے کوئی آڑ نہیں ہے اب اگر اچانک دروازہ کھلتا ہے تو آپ کی نظر گھر کے اندر پڑ سکتی ہے لہذا ادب یہ ہے کہ جب بھی کسی کے گھر پر جائیں تو آپ دائیں طرف کھڑے ہوں یا بائیں طرف کھڑے ہوں پھر سلام کریں اور یوں کہیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں اندر آنے کی اجازت باقاعدہ طلب کریں یہ نہیں کہ دروازے کی کنڈی کھلی اور ہم نے دھکا دے کے اندر داخل ہو گئے یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ایک اسلامی معاشرہ ترتیب دیا جو ایک ہمیں نظام زندگی عطا فرمایا اس میں سے یہ ایک اہم ترین باب ہے اور علماء کرامشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ اجازت طلب کر لی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو پھر کچھ بھی کریں تھوڑا انتظار کریں اگر پھر بھی کوئی جواب نہیں آتا تو دوسری مرتبہ بجا لیں پھر انتظار کریں پھر بھی جواب نہیں آتا تو تیسری مرتبہ بجا لیں پھر انتظار کریں اگر تین مرتبہ بجانے کے بعد بھی اندر داخلے کی اجازت نہیں ملتی تو پھر واپس چلے جائیں تو کتنا پیارا ایک حکم بیان کیا گیا ہے اگلی آیات کریمہ کے اندر بھی ان باتوں کا تذکرہ ہے چنانچہ سب سے پہلی بات کیا بتائی کہ جب کسی کے گھر پر جائیں تو سلام کریں اور اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کرے خلو ہا حتانا ترجمہ کمزولی مان پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ وہ ان پیر الکو مرجر جیہ از کا سبحان اللہ ارشاد فرمایا اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس جاؤ تو واپس ہو یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے علیم اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے تو قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ تو پلٹ جاؤ یہ تمہارے لیے ستھرا ہے بہتر ہے اب ہم غور کریں کہ ہمارا کیا انداز ہوتا ہے ہم کسی کے گھر پر جاتے ہیں آج کل بیل وغیرہ کا رواج ہے تو اب ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بیل بجائی چلو تھوڑا انتظار کر لیا اگر اندر سے جواب نہیں آیا تو اب لمبی بیل بجائیں گے پھر بھی اگر جواب نہیں آتا تو پھر اتنی لمبی بیل بجائیں گے کہ اگر اندر بیچارہ کوئی ہے بھی تو وہ تل ملا کر باہر آئے گا میرے پیارو بیٹے اسلام یہ خلاف آداب بات ہے دروازہ بجانا بیل بجانا یہ ایک معروف اور اچھے انداز پر ہونا چاہیے اور پھر ہمیں حکم قرآن ہوا کہ اگر کہا جائے کہ پلٹ جاؤ تو پھر پلٹ جانا چاہیے خوشی خوشی پلٹ جانا چاہیے یہ نہیں کہ اس کے بارے میں معاذ اللہ بدگمانی کریں اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں ایسا نہیں بلکہ ہمیں حسن زن کا حکم دیا گیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صاحب خانہ کسی ایسے کام میں مشغول ہوگا کسی اہم کام میں مشغول ہے ہو سکتا ہے اس کی طبیعت نہ چاہ رہی ہو کسی سے ملنے کی تو ہم اچھا گمان کر کے واپس پلٹ جائیں اور اس میں اگر حکم قرآنی پر عمل کرنے کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں اس کا بھی ضرور سوا ملے گا آگے ارشاد فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَتٍ فِيهَا مَتَاعُ لَكُمْ ترجمہ اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا و وَمَا تَكْتُمُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو تو جب یہ پہلا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام علی مردوان چونکہ دیگر ممالک میں سفر کیا کرتے تھے تجارت کے لیے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور لمبے سفر کے دوران سرائے میں ہوٹل وغیرہ میں رکنے کی جو ہے وہ ضرورت درپیش ہوتی تھی تو صحابہ کرام علی مردوان نے ایسے مقامات کے بارے میں سوال کیا تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو مقامات ایسے ہیں جو کسی کی خاص ملکیت میں نہیں یعنی عمومی استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں تو اس میں جانے کی اجازت ہے اس میں حرج نہیں اور وہ ایک معروف انداز ہے آگے شاید فرمایا پردے کے بارے میں مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے یہ حکم مردوں کے لیے ارشاد فرمایا اور اس کے فوراً بعد عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا وَقُلِّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائي بعولتهن أو أبنائهن وأبنائي بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيما نهن أو التابعين غير أولي غیر من او الطفل لم تو یہ آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اور اس میں پہلے مردوں کو حکم دیا پردے کے بارے میں نگاہ نیچے رکھنے کے بارے میں اور پھر عورتوں کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا امام اہل سنت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 یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشرطے کے شہوت والے مرد نہ ہوں یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں تو یہ تفصیلی احکامات اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے بارے میں یہاں پر بیان فرمائے آئندہ چند آیتوں میں بھی اس طرح کے مضامین جو ہے وہ بیان کیے گئے اور ویسے تو پوری سورہ نور ہی ان مضامین سے بھری ہوئی ہے تو یہاں پر میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائی اور مدری چینل کے ناظرین پردے کی اہمیت اور پردے کی تفصیلات کو بیان کیا گیا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پردہ یہ ایک کس قدر بنیادی شے ہے افسوس کے ساتھ کہ آج پردے کو اللہ باز اللہ بعض نادان تمام مسلمان ایسے نہیں لیکن بعض نادان اس کو اپنے لیے قید سمجھتے ہیں اپنے لیے بوجھ تصور کرتے ہیں پردہ کرنا گویا کہ ان کے لیے بہت مشکل امر ہے اور ایسے تہذیبوں اور ایسی اقوام کی طرف اس معاملے میں مائل ہوتے ہیں جن کے ہاں پردے کا تصور نہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی جن اقوام میں ویسے تو مسلمان کے لیے حکم ہو گیا بس ختم اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے مسلمان کا کام اطاعت کرنا ہے فرما برداری کرنا ہے اس کے لیے یہ نہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے لیکن یہ تو ایسا ایک واضح حکمت بھرا مدنی ہمارے لیے حکم ہے کہ جس کی حکمتیں سب پر واضح ہیں بے پردگی کے کی کیا نقصانات ہیں ہر زیش اور سمجھتا ہے اور جن اقوام کے بارے میں آج کے نادان باز مسلمان کی گمان کرتے ہیں کہ شاید بے پردگی کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں بے پردگی کی وجہ سے وہ بہت ہی آسائش کے اندر ہیں تو یقین کریں واقعی اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جو اقوام مدر پدر آزاد معاشرے میں اس وقت زندگی گزار رہی ہیں در حقیقت وہ آسانی میں نہیں بلکہ انتہائی مشکل کے اندر ہیں وہاں کے حالات کا آپ جائزہ لیں وہاں کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نفسیاتی طور پر ان کا معاشرہ کس قدر بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے جہاں پر جنا کاری عام ہے جہاں پر حرام بچوں کی پیدائش کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی معاذ اللہ ایسے ایسے بھی ممالک ہیں ایک ملک کے بارے میں جہاں پر اسلام کا جو ہے وہ نظام رائج نہیں ہے اور غیر مسلموں کی کثرت ہے کسی نے بتایا کہ وہاں پر یہ کانسپٹ بن گیا کہ بیٹیوں کو قتل کر دینا چاہیے اور پیدائش سے پہلے ہی ایسے حمل کو ضائع کروا دیا کرتے تھے اب اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات ارشاد فرمائے اور جو ایک انسانیت کے لیے بہتر احکامات ہیں ان کی پیروی کو جب انہوں نے تر کیا نتیجہ کیا ہوا عورتیں کم ہو گئیں اور مرد زیادہ ہو گئے اور اس میں اس قدر تفریح پیدا ہو گئی کہ اب ان کے دانشور وہی لوگ جو اس طرح کے الٹے مچورے دیا کرتے تھے اب اسی وجہ سے پریشان ہو گئے اب کیا کریں نکاح کی کیا صورت ہو نتیجن نتیجا ان کا معاشرہ ایسے بگاڑ کا شکار ہوا کہ اب تباہی اور بربادی ان کو اپنے سامنے نظر آتی ہے تو یاد رکھیے مسلمان کی حقیقی کامیابی وہ خواہ دنیاوی طور پر ہو یا اخروی طور پر ہو صرف اور صرف اسلام کے زرعی اصولوں پر عمل کرنے میں ہے نہ صرف مسلمان کے لیے بلکہ دنیا کے کوئی بھی شخص اگر کامیابی چاہتا ہے خواب و معاشرتی طور پر چاہتا ہے خواب و اخروی طور پر چاہتا ہے تو جب تک دین اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرے گا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پردے کے بارے میں جو احکامات ہمارے لیے ارشاد فرمائے گئے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ تو ایک بنیادی حکم تھا جو بیان کیا گیا اب کس کس سے کس طرح سے پردہ کرنا ہے پردے کی مختلف صورتوں کا بیان مختلف مقامات پر پردے کی مختلف شکلوں کا بیان یہ علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے میرے شیخ امیر سنت دامت دامد برکات نے اس موضوع پر انتہائی آسان سوال جواب کی شکل میں ایک بہت ہی پیاری کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب نامی تصنیف فرمائی ہے بدلی چینل کے تمام ناظرین سے میں عرض کروں گا اس کتاب کو ضرور حاصل کریں۔ خود بھی پڑھیں اپنے گھر والوں کو پڑھائے انشاءاللہ شاء پردے سے متعلق آپ کو انتہائی مفید معلومات حاصل ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے اور پردے کے بارے میں جو اسلامی احکامات ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اشاد فرمایا وَمَن فلا اکا ہوم کتنا پیارا ارشاد خدا بندی ہے ترجمہ اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیز کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں تو کامیابی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے کامیابی اللہ تبارک و تعالی کا خوف دل میں رکھنے میں ہے کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے میں ہے اور مسلمان کی کامیابی انسان کی کامیابی پرہیزگاری اور تقوا اختیار کرنے میں ہے تو اگر واقعی ہم حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا یہ ناگزیر ہے اس کے بغیر مسلمان کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے بعد سورہ فرقان شروع ہو جاتی ہے اس کی چند آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نیک بندوں کے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اچھے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ان کی چند خصوصیات کو بیان کیا ہے اشارت فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ قَلَ الْأَرْضِ هَوْنَوْا وَإِذَا خَوْتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سلام اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات ہیں کہتے ہیں سلامت صفت کو کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آجی کے ساتھ چلتے ہیں نہیں چلتے جس طرح آج کل باز بٹن کھلے ہوئے اکڑے ہوئے کندھے جو ہے وہ یوں پھیلائے ہوئے اور سینہ تنا ہوا کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں پاؤں ایک وہاں ہے ایک وہاں پڑ رہا ہے تو یہ شریفانہ چال نہیں ہے ہو سکتا ہے اس طرح کی چال چلنے والا اپنے تئیں اپنا کچھ سمجھتا ہو لیکن حقیقت میں تو وہی باعزت ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے اور زمین پر چلنا اچھائی کن کی بیان کی گئی جو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں آہستہ چلتے ہیں آجزی کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی اسی طرح کی چال کا بیان ہے اور واقعی اگر آپ کسی بزرگ کو دیکھیں گے کسی معذم دینی کو دیکھیں گے تو اس کی چال میں اور عام بندے کی چال میں بہت فرق ہوتا ہے البتہ ان کی چال میں آجزی ہوتی ہے لیکن وقار بھی ہوتا ہے وقار کے ساتھ چلنا عجزی کے ساتھ چلنا یہ مسلمان کی صفت ہے اور اکڑ اکڑ کے چلنا گریبان کھلے اور اس طرح کے لوگ جو ایک معاشرے کے غلط قسم کے لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کی نقل کرتے ہوئے چلنا یہ مسلمان کی صفت نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آجی کا خوگر بنائے اور ایک اور شہ بیان کی کہ جب ان کے ساتھ جاہیل جھگڑا کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں کسی معاملے کے اندر مجاگر کرتے ہیں تو وہ اس میں پڑ نہیں جاتے بلکہ کہتے ہیں بس سلام یعنی یہ سلام متارکا کہلاتا ہے کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ پیچھے پڑ رہا ہو اور خام خواہ کی بحث کر رہا ہو تو اس کو اماورے میں کہا جاتا ہے بھائی بس سلام یعنی میرا تم میرا پیچھا چھوڑو اور مجھے جانے دو تو جب کوئی جاہل کسی صاحب علم سے بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے کسی مومن سے بات کرتا ہے اور بلا وجہ کے جھگڑا کرتا ہے تو اب مومن کو مسلمان کو کیا حکم ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے اس کے ساتھ الجھ نہ پڑے ورنہ ظاہر ہے وہ ہے ہی جاہل اس کی تو بات سمجھ میں آنی ہی نہیں الٹا اپنا وقت ضائع ہوگا تو یہ ایک صفت بیان کی گئی کہ جب کوئی جاہل کسی کے ساتھ جھگڑا کرے برائی کے ساتھ پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے تو قیاما ترجمہ کمزولی مان اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں علماء کرامشاد فرماتے ہیں کہ یہ گزشتہ آیت اور یہ حصہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کے دن اور رات کے گویا کے معاملات کا بیان ہے کہ دن کے وقت ان کا ایسا معاملہ ہوتا ہے اور رات کے وقت جب رات چھا جاتی ہے لوگ آرام کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ راتیں اپنے رب از وجل کی عبادت میں قیام میں رکوع میں سجود میں بسر کرتے ہیں کتنا پیارا انداز ہے اور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیسا کرم فرمایا کہ اس طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو بندہ رات کا کچھ حصہ بھی نوافل میں بسر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب بیداری کرنے والوں میں شمار کرتا ہے اور مشہور روایت ہے کہ جو نماز اشاب جماعت ادا کرے تو گویا کہ اس نے نصف شب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بسر کی اور جو فجر با جماعت ادا کرے تو گویا کہ اس نے ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لائی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کا رحم ہے اپنے بندوں پر کہ وہ کم عبادت پر اور کم کوشش پر کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ عجر آتا فرماتا ہے اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ بندہ نیکی ایک کرتا ہے لیکن اللہ تبارک تعالی اس کو ثواب جو ہے وہ دس گنا عطا فرماتا ہے تو میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی جو تلاوت کی گئی نماز تراوی میں اس میں سے کچھ آیا سننے کی سعادت حاصل کی اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کو سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے الحمد نماز فجر کے بعد فراۃ الجین یہ بھی تفسیر قرآن ہے اس کے درس کی بھی ترکیب ہوتی ہے اس میں بھی شریک ہوا کریں مغرب کے بعد بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے اور اس وقت نماز تراویح کی ترتیب کے حوالے سے کچھ آپ کی بارگاہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کیجیے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے انشاءاللہ شاء دین دینوں دنیا کی بے شمار بھلائیاں حاصل کرنے کا موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیب Ah <laughs>